وہ اتکا ورقرا میرے بھائیوں وہ ساتھی جو تسلسل کے ساتھ درس میں آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وضو کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے اور کئی احباب نے درخواست کی تھی کہ اس کے بعد نماز کے موضوع پہ گفتگو ہو تو اس لیے آج نماز کے موضوع پہ گفتگو کروں گا لیکن چونکہ نماز ایک لمبا موضوع ہے ایک درس میں سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہ موضوع کئی دنوں تک جاری رہے گا اور درمیان میں جب کبھی کسی اور موضوع کی ضرورت محسوس ہوگی تو نماز کے موضوع کو چھوڑ کے اس کے اوپر گفتگو ہوگی کل انشاءاللہ میری کوشش ہوگی فطرانے کے موضوع پہ گفتگو کی جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کے موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے نماز وہ عبادت ہے کہ توحید و رسالت کے بعد جس عبادت کے اوپر اسلام میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے بلکہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے توحید و رسالت کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے اسلام کے پانچ پلر میں سے جو سب سے اہم پلر ہے توحید و رسالت کے بعد وہ نماز ہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی علیہ السلام شہادی اللہ الہ الا اللہ و, رسول اللہ و اقام اصلاح میرے بھائیو نماز کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ شریعت نے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا کفر کی طرف منصوب کیا ہے نماز کا تارک دو طرح کا ہے ایک وہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں کلما پڑھتا ہوں لیکن نماز کو میں واجب نہیں سمتا نماز کو میں ضروری نہیں سمتا اس آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو نماز کو واجب ہی نہ مانے جو نماز کی اہمیت کو ہی نہ سمجھے ایسے آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں مسلمان علماء کلام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ آدمی کافر ہے لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز واجب ہے نماز ضروری ہے لیکن پھر سستی کرتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا اس آدمی کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین ردلی و ترک ترکلا کہ مسلمان اور کفر کے درمیان جو دیوار قائم ہے جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور دوسری حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ فمن ترا کہا فخط کفر کہ ہمارے اور منافقوں کے مابین جو عہد ہے وہ نماز کا ہے جب تک یہ منافق نماز پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے اگرچہ یہ کلمہ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں لیکن جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ان کے اوپر پردہ پڑا رہے گا ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے ان سے لڑائی نہیں لڑیں گے ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے ان کا مال بھی ہم سے محفوظ ہے ان کا خون بھی محفوظ ہے لیکن جس منافق نے نماز پڑھنا ترک کر دی اس کا کفر ننگا ہو گیا اس کا معاملہ واضح ہو گیا اب ہم اسے مسلمانوں میں شمار نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے کافروں میں سے شمار کریں گے میرے بھائی علماء کرام اس شخص کے بارے میں جو نماز کو واجب سمتا ہے ضروری سمتا ہے لیکن پھر نماز نہیں پڑھتا ان کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں جناب عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہو کفر غیر الصلاة کہ صحابہ اکرام کسی عمل کے ترک کو کسی عبادت کے ترک کو کفر نہیں سمتے تھے اگر کوئی آدمی روزے چھوڑتا اسے وہ گناہ کا مرتقب سمجھتے جانتے اسے بری نگاہوں سے دیکھتے لیکن اسے کافر نہیں کہتے تھے مسلمان سمجھتے تھے اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو جاتا حج نہ کرتا اس کو وہ کبیرہ گنا کا مرتکب سمجھتے فاسکو فاضر جانتے لیکن اسے مسلمان سمتے تھے کافروں کی صف میں شمار نہیں کرتے تھے لیکن فرمایا جب نماز کی باری آتی تو صحابہ کرام نماز کے تارک کو کافر سمجھا کرتے تھے اور ہمارے امیر المنین دوسرے خلیفہ خلیفہ راشد جناب فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز کا تارک ہے اور عبداللہ اب مسعود فرمایا کرتے تھے اس کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے ابو دردا کہا کرتے تھے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے میرے بھائی نماز کی اہمیت کو سمجھیں ہم آج اہمیت دیتے ہیں حج کو جی اس نے حد کیا ہوا ہے جی اس نے عمرے کیے ہوئے ہیں جی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نماز جس کا مقام و مرتبہ روزوں سے بلند ہے حج سے پہلے ہے عمرہ سے پہلے ہے اس کا تارک ہے ایسے آدمی کو روزے رکھنے کا کیا فائدہ حجمرہ کرنے کا کیا فائدہ میرے بھائی نماز نہ پڑنا کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام مالک امام شاہ اور امام احمد ابن حمبر رحم اللہ ان تینوں کا یہ موقف ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی گردن اتار دی جائے اس کو اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن نہ اتاری جائے لیکن اسے سزا دی جائے اسے جیل میں ڈال دیا جائے اب جیل میں جب وہ رہے گا یا تو توبہ کر لے گا معافی مانگ لے گا نماز پڑھنے کا وعدہ کرے گا یا جیل میں ہی اسے موت آ جائے گی اس کو جیل سے باہر نہ نکلنے دیا جائے جب تک وہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کرتا میرے بھائی دیکھیں کتنا سخت حکم ہے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں لیکن وہ علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی چونکہ کافر ہے اس کی گردن اس لیے اتاری جائے گی کہ مرتد ہو چکا ہے مسلمان نہیں ہے ایسا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اس کو سرپرست نہیں قبول کیا جائے گا کیونکہ لڑکی مسلمان ہے اور یہ کافر ہے ایسا آدمی جانور زیبہ کرے اس کا زیبہ کیا ہوا جانور اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا کیونکہ یہ کافر ہے کافر نے اس جانور کو زیبہ کیا ہے عیسائی اور یہودی اس جانور کو زیبہ کرے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ نماز کا تارک جس جانور کو زیبہ کرے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا کیونکہ یہ کافر اور مرتد ہو چکا ہے نماز کا تارک اگر فوت ہو جائے تو وہ علامہ کرام جو اسے کافر جانتے ہیں ان کے اس کا جنادہ نہیں پڑا جائے گا اسے غسل نہیں دیا جائے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا میرے بھائی جو نماز کا تارک ہے ان علماء کے نام کے نزدیک جو اسے کافر سمتے ہیں اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ یہ اپنے والد کا وارث نہیں بن سکتا اپنے والد کی ترکہ میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے, سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ والد اس کا مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اس کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے میرے بھائی نماز کی اہمیت کو جانیں نماز کی اہمیت کو سمجھیں نماز اسلام کا وہ ستون ہے جو گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ گر جاتی ہے اسلام کی بلڈنگ قائم نہیں رہتی قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی ترمزی شریف کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرنے والے آدمی کا نام ہے حریت ابن قبیصہ یہ حریت ابن قبیصہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا مدینہ آتے ہوئے میں نے یہ دعا کہ اللہ اے اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں تیرے نبی کے شہر میں جا رہا ہوں میری دعا یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی اچھا جان اچھا ہم نشین مل جائے کوئی اچھا ساتھی مل جائے میرے بھائی قبیصہ کیا دعا کر رہے ہیں مدینہ جاؤں تو نیک ساتھی مل جائے نیک ہم نشین مل جائے وہ یہ دعا نہیں کر رہے کہ وہاں جا رہا ہوں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے رہائش دے دے جو مجھے کھانا کھلا دے جس کی محفل میں بیٹھ کے میرا دل لگ جائے جو مجھے لطیفے سنایا کرے نہیں دعا یہ کر رہے ہیں اللہ مدینے جا رہا ہوں مدینے میں یا اللہ مجھے کون ملے کو ایسا نیک آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں بیٹھ سکوں جسے اپنا ساتھی بنا سکوں کہتے ہیں چنانچہ مجھے جناب ابو حرا کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں نے جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے مجھے آپ کا ساتھ دیا ہے میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مجھے کوئی فائدہ دے اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے ثواب ملے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے تب جناب ابو رضی اللہ عنہ نے کبیسا کو یہ حدیث سنائی تھی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے بندے کا قیامت کے روز جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی سب سے پہلے روزوں کا حساب نہیں ہوگا سب سے پہلے حد کا حساب نہیں ہوگا سب سے پہلے عمرے کا حساب نہیں ہوگا سب سے پہلے اعتکاف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہوگی میرے بھائی نماز ہوگی فرمایا جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو یہاں پہ پھنس گیا یہاں سے نجات نہ پا سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مدثر میں ان کا احوال ذکر کرتے ہوئے جو قیامت کے روز جہنم میں پڑے ہوں گے کہ ان سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو تمہارا گناہ کیا ہے تمہارا جرم کیا ہے وہ اپنا گناہ بتائیں گے اور سب سے پہلے جو گناہ بتائیں گے وہ کیا ہوگا نماز کا ترک نماز کا چھوڑنا کا کم فی سکر جنتی کہیں گے تم جنم میں کیسے پہنچ گئے کیا گناہ تھا تمہارا کالولم نکم نل مسلم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے آپ مطمئن ہوں گے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن آپ کا بیٹا آپ کی بیگم آپ کے والد صاحب آپ کی بہن کیا آپ نہیں چاہتے وہ جنت میں جائے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ کی آگ سے بچ جائے اسے نماز کی تلقین کون کرے گا اسے نماز کے بارے میں نصیحت کون کرے گا اس کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد کی جانب لے کر کون آئے گا میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسے مجھے اور آپ کو سکون ملتا ہے نا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بیٹے کا قد کاٹ ہو بیٹا کسی اچھی نوکری پہ لگا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کرتا تھا کس چیز میں نماز میں ہمیں سکون ملتا ہے اپنا علی چاند بنگلہ دیکھ کر ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے شاندار کوٹھی دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے اس وقت جب ہماری دکان کے اوپر رش ہو گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکون ملتا ہے نماز میں وجوہت مجھے سکون ملتا ہے مجھے ٹھنڈک ملتی ہے کس چیز میں فرمایا نماز میں